بسم اللہ وحمۃ محمد, محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ صفین الواشہ باقی تمام شامل خلاد الفارہ سب کو سمجھنے سے سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلے درس کتاب دعوت شریف میں سے دعوت صفین میں سے درس نمبر دو سو اکتیس پبلک پینتیس سابلوں کی خدمات میں پہنچا رہا ہوں اور دو سو اکتیس مجموعی درسگاہ جن نمبر ہے اور جو ہے پینتیس جو ہے تجویحات کی جو ہمارا عنوان سے چل رہا ہے ہاں جی دنوں میں پڑھنے والے روز ہفتے میں پڑھنے والے روزانے پڑھنے والے سو سو کی تصویح ہزار کی تصویر عرض کے لیے ہزار روی کے لیے ان تمام تجزیہات ان کا ایک سلسلہ دعوت شریف حضرت امیر کبھی رحمۃ اللہ علیہ پرماتہ ان تجزیہات کے لحساس پینتیس اس کا پینتیسواں درس ہے تو آج کے درس جو ہے دو دو سو اکتیس پبلک پینتیس ہے اس میں جو ہے کل کے دو درس جم جمعے کے وظیفے میں وظیف عرضی میں بھی اور اس سے پہلے جمعرات کے وظیفہ وظیفہرضی میں بھی ہاں جی دو لفظ دونوں میں آیا ہے ایک تو لا لغبت رب العرش لذ لفظ رب آیا ہے اور دوسرا عرش عظیم کا لفظ آیا ہے تو اس میں چونکہ لفظ رب کا بار بار ذکر تھا اور اسی میں پھر ایک ربانی کا لفظ آتا ہے عام طور پر ہاں جی ہماری کتابوں میں ایک عالم ربانی کے عنوان سے ربانی کے عنوان سے تو اس لفظ ربانی کے بارے میں بنداخی نے لغت کی کتابوں میں تھوڑا سا تحقیق کیا تھا تو وہ تحقیق تھوڑا سا عبلوں کے خدمت میں پہنچا دوں لغت کی مشہور کتاب جو ہے ہاں جی لسان العرب نامی کتاب میں جو ہے رب کے بہت سے معنی انہوں نے ذکر کیا ہیں رب کی تعریباً جو ہے انہوں نے دس بارہ معنی انہوں نے ذکر کیا ہاں جی دس معنی گیارہ معنی انہوں نے ذکر کیا اور باقی جو ہے بارہ اور تیرہ جو ہے ایک فقر سے میں نے ذکر کیا ہے اور ایک جو ہے ایک اور کتاب سے جو ہے اس میں نقل کیا ہے مجموعی طور پر رب کے رب ہاں جی ربانی رب کے رب سے ربانی رب بنا تو عالم ربانی رب ربانی کے بارے میں جو لغت کتابوں میں جو معنی ملتا ہے اس پر ایک تاخیر اسی زمین میں اگر اتنا ہاں جی بے رب دینی ہے اتنی زیادہ توسیف بھی نہیں جانا چاہتے مجھے تم یہ باتیں بار بار آتا رہتا ہے تو بلا چونکہ ان میں اچھے خاصے طالب علم بھی ہیں اور فامیدہ لوگ بھی ہیں جو نینجہدیدہ تو اس پر ایک تحقیق جو ہے لغت کی کتابوں میں کہ ربانی کسے کہتے ہیں عالم کے معنی تو جاننے والے ہیں ہر کوئی جانتے ہیں ہاں تو ربانی کا کیا مطلب ہے اس کے بارے میں اصل میں تحقیقات ہیں تو آپ اس سے پہلے ذکر ہو گیا جب لفظ ارب ہاں جی وہ اس کو جب لفظ ارب اکیلا استعمال کرتے ہیں ہاں جی نہیں رب المال ہاں رب البل ہاں جی اس طرح کا الفاظ اضافہ نہیں کہتے ہیں اضافہ کر کے نہیں استعمال کرتے ہیں بلکہ صرف اربو کہیں ارب کا لفظ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے اسماع میں سے ہیں جب اس کو ملاق چھوڑے یعنی اس کے ساتھ کسی نسبت نہ دے اون جیسے رب البل اونٹ کا مالک ہاں جی رب البید کا مالک لفظ بید ابل وغیرہ کو جب اس کے ساتھ نہ جوڑیں تو اس شرد میں جو ہے ارب کا معنی جو ہے اس کو ملا چھوڑیں تو صرف صرف اللہ تعالیٰ ہی مراد ہوتا ہے اللہ کے علاوہ کسی اور پر اررب نہیں بولا جاتا ہے بس روطۂ اطلاع کیونکہ اللہ تبار و تعالیٰ کے آسماء الحسنہ میں سے ہیں اور انبیاء اللہ کو ذرا دیکھا جائے تو یہ سن بہت پسند تھا لہذا قرآن باپ میں جتنی بھی دعائیں ہیں ہاں جی انسر عدم کی دعا ہو رب ناز علم فسن عمو کی دعا رب الَََ معلوم الفن تصر کے کی دعا ہو رب ولی الدیہ رب جلنِ مقیمِ صلاح اور منظوری تھی اسی طرح جو ہے سارے انبیاء علیہ السلام کی دعائیں آپ پڑھیں خدا رسول اللہ کو علام نے جو پڑھنے کی دعا دیا ربنِ علم ہاں جی مشاء السلام کی دعا میں رب شرح علیہ صدری تو یہ لفظ رب نہایت ہی ایک جامع معنیٰ ہے اس کے اندر مالک بھی اس کے اندر مالکیت بھی اس کے اندر ہے پڑھنے والے کا معنیٰ بھی اس کے اندر ہے تربیت کرنے کا معنیٰ بھی اس کے اندر ہے ہاں یہ پروردگار کا مفہوم بھی اس کے اندر ہے رازق بھی اس کے اندر ہے تو یہ لفظ رب جو ہے انتہائی ایک جامع اللہ تعالیٰ کے اصماء الحسنہ میں سے اور اللہ تعالیٰ کو اس جسم سے پکارنے میں اللہ کو بہت پسند ہے ہمارے دعاؤں میں یہ لفظ کثرت سے آیا ہے تو اس سلسلے میں جو ہے ربانی کا جو ہے ایک معنی جو لغت والے نے کیا ہے کتاب لسان العرب جو عربی کی بہت ہی پندرہ بیس بیس بائیس جھیل ہے اس کا ہاں جی عربی زبان میں ہے ترجمہ ابھی میرے خیال میں نہیں ہوا ہے تو اس میں قرماتے ہیں ربی ہاں جی قرآن میں آیا ربی یو نہ تو ور ربی یو ور یو ہاں جی ربی اور ربانی کسی کہتے ہیں فرماتے ہیں الحبر عالم کو ہاں کہتے ہیں عالم کو جو ہے ربی اور ربانی کہتے ہیں عالوی زبان میں جو ہے قرآن باغ میں آیا ہوئے علماء یہود کے لیے احبار اس حبر کی جمع استعمال ہوا ہے چنانچہ قرآن باغ میں جو ہے احبار علماء یہود کے لئے استعمال ہوا ہے اور ربانی اور ربی جو ہے رب العلمی یعنی علم کا مالک صاحب علم ہیں اس معنی میں ربانی کا یہ معنی ہے رب عباس علمان ایک معنی یہ ہے یعنی علم کا رب العلم یعنی علم کا معلی ایک معنی اس کا یہ معنی کیا ویسے یہ لفظ ربانی جو ہے رب جو ہے یہ منسوب ہے یہ نسبت یہ الف کہتے ہیں یہ الف نون واقعی سے منسوخ بنانے کے رب سے تعلق رکھنے والا دوسرا معنی یہ لکھا ہے الربانی ربانی یعنی اللذی یا اب ربانی یعنی کیا ہے رب سے تعلق رکھنے والا تو اس کا معنی یہ لکھا ہے ربانی یعنی وہ لوگ جو اللہ کے کمحق کو عبادت کرتے ہیں ربانی یعنی وہ لوگ جو اللہ کے کما حق و کرتے ہیں منصوبہ اللہ رب یعنی اللہ تعالیٰ کی یا الرب ربانی وہ شاخ ہے جو رب تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے رب تعالیٰ یہ آبد الرب رب تعلیٰ کی ہاں جی عبادت کرتا ہے اب عبادت کے اندر جو ہے ان حقیقت میں سر سو فیصد سر, سر تسلیم خم ہونے کو عبادت کہتے ہیں اللہ کی ہر حکم پر لبے کہنے کو عبادت کہتے ہیں ابھی ہم عالم شریف کے اندر پڑھتے ہیں یہ آ کرنا ابد و یہ آ کر اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں وہاں صرف بے معنی نماز نہیں ہے کہ اللہ ہم نماز پڑھتے ہیں عبادت میں نماز بھی ہے روزہ بھی ہے زکوٰۃ بھی ہے حش بھی ہے عبادت بدنی بھی ہے قلبی بھی ہے مالی بھی ہے ہاں جی تو عبادت کی بہت قسمیں ہیں مراد یا کا نا اے اللہ ہم تیرے ہر ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم ہے اب اللہ تعالیٰ کے ہر ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم ہونا اور اس میں ذرہ برابر انحراف نہ کرنا یہ بندے کی بس کی بات نہیں ہے یہ بندے کی زبان سے تو کہہ سکتا ہے اماں عملاً بندے کے بس کی بات نہیں ہے لہذا جو ہے اب بندے نے فوراً بندے کی طرف سے بندے کو تربیت کے حرمایا بندہ یہ جو تم نے اقرار کیا ہے کہ اللہ میں تیری ہر ہر حکم پہ لبے کہتا ہوں تیرے ہر ہر حکم کے سامنے میں سر تسلیم خم ہوں یا یہ جو ہے بات کرنا تو آسان ہے لیکن اس پر عمل کرنا نہ مشکل اور ناممکن کے قریب لہذا جو ہے اللہ سے مدد مانگا اللہ نے ہمیں تربیت دے دیا بولو سات و ایا کہنے اے اللہ میں تیری ہر ہر حکم بے لبے کہنے کے لیے خوشی سے مدد چاہتا ہوں تیری مدد سے تیرے لطف و کرم سے تیرے عنایت سے یہ میرے لیے ممکن ہے کہ میں تیرے ہر ہر حکم بے لبے کہوں ورنہ جو ہے اگر میرے حال پہ چھوڑا جائے تو پھر میں اللہ کے کما حق کو عبادت نہیں کر سکتا تو اس لیے جو یہاں پر ربانی یعنی وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی کماحق و عبادت میں مصروف رہتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے ہر ہر حکم پہ لبے کہنے والے شخص کو ربانی کہتے ہیں عظیم گرامی۔ میں یعنی ہر ہر حکم پہ لبے کہنے والے شخص کو ربانی کہتے ہیں تو یہ رب ان سے یہ الف اور نون یا چونکہ ہے نسبت کے لیے ربیون اوپر بھی آیا تو الف نم کیا یہاں ربی ادب کے لیے آسرماتے ان دونوں کو زیرۃ الف فی نسب نسبت میں مبالغے کے لیے منسوخ مبالغہ پیدا کرنے کے لیے علیم کو شروع میں اور نون کو آخر میں اضافہ کیا یعنی اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ تعلق جوڑنے والے اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ عبادت بندگی کرنے والے اللہ تعالیٰ کے ہر ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم رہنے والے شخص کو ربانی کہتے ہیں ہاں جی ربانی دنیا کے حلال حرام سب ملا کے کھائیں ڈیوٹیاں نہ دیں اور جو ہے سنتی واجب ڈیوٹیاں نہ دیں نفل عبادتوں میں ہاں جی وہ بھی خود سختہ ان میں لگ جائیں اور پھر ربانی کا لقاب حاصل کریں ایسا نہیں ہوتا ہے زندہ میں ربانی جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہر ہر حکم کے سامنے سر تسلیم ہم ہونا اور ذرہ برابر اللہ کے حکم سے سے نہ ہونے والے لوگوں کو ربانی کہا جاتا ہے ہاں جی اور ایک اور تیسرا معنی جو ہے اس کے کا معنیٰ جو سی بوی عربی ادب کا بہت مشہور جو ہے ناوی شاہ عالم ہے وہ بولتے ہیں جزاد جی الف اور اضافہ کے رواں جی علم اضافہ وارنہ الف اور نون کو پھر ربانی میں لفظ ربانی میں باقی کے الف اور نون کو کیوں اضافہ کیا کہتے ہیں اس وقت اضافہ کرتے ہیں اضاء الاد التخصیس جب رب کو ہاں جب کسی کو کسی کے ساتھ خاص کرنا ہو تخصیص کے لوگ علم بل رب دغیر ربانی یعنی کیا ہے وہ شخص کو آپ فرماتے ہیں ربانی اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جو ہے صاحب علم بر رب دونہ گیر بنا العلوم یعنی وہ شخص ربانی وہ شخص ہے جس کا علم صرف رب تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے اس کے دین کے ساتھ محسوس ہے اس کو یعنی دینی علوم میں کما حق ہوفہ و اعتقادات سے مربوط ہے اللہ کے ذات سے مربوط ہو اللہ مرا مجموعی تو پر اللہ تعالیٰ نے جو تعلیمات اللہ کے دین کے حوالے سے شریعت کے حوالے سے عقائد کے حوالے سے ایمانیات کے حوالے سے اور اللہ خود کے بارے میں قیامت کے بارے میں جو ہند تعلق رہنے والے جو علوم ہیں اس علم میں کما حق مہارت رہنے والے شخص کو ہاں جی اس علم میں کم احق و مہارت رہنے والے شخص کو ربانی کہا جاتا ہے ہمارا شاہب علم بر دون دونا غیر من العلوم یعنی وہ شخص جس کا علم صرف رب تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے اسی سے تعلق رہنے والے علم سے کیونکہ اس کا دین ہے دین کا علم جو سب سے اہمیت رکھتے ہیں وہ اور دوسرے اور صرف اور اسے صرف اللہ کی مارخت اور علم ہے اور اس کے دین کی مارخت اور علم ہے دوسرے علم سے اسے کوئی شاست و نہیں ہے ایسے شاس کو ربانی کا ہے اور ربانی کا جو ہے چوتھا معنی وبانی منصوب نیلا رب یعنی رب کی طرح منسوخ مطلب کیا ہے منصوبہ ربانی ربی یو یعنی ربی کا لبا جو قرآن میں آیا اس کا معنی کیا ہے منصوبہ رب رب کی طرف منصوب آئین ملا کے رس منصوب یعنی رب والے اللہ والے یہ معنی کیا ہے ربی یعنی اللہ والے رب والے وہ لوگ جنہوں نے اپنے تعلق کو اللہ کے ساتھ جوڑا ہے اپنے دل و دماغ کو اللہ کے ساتھ جوڑا ہے دنیا کے ساتھ نہیں جوڑا ہے وہ خود کو اللہ کی عبادت و بندگی کے لیے تیار کیا ہے اس کے ہر ہر حکم پہ لبے کہنے کے لیے تیار کیا ہوا ہے اس کے سامنے سر تسلیم خم ہے ایسی حسو کو ربی کہتے ہیں قرآن با میں بھی ہے ربیون کثیر بہت سے اللہ والوں نے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ مل کر ان کے دشمنوں سے لڑا ہے وہاں ربیون کہا ہے ربی اسی کے جب اس کے جمع اللہ والے اللہ کے ہر ہر حکم پر لبے کہنے والے سر تسلیم مخم ہونے والے ان کرمبی کا پانچواں معنیٰ جو ہے اسی کتاب میں ربانی و الموس و علم رب وہ شب جو اللہ کے علم سے موصف ہو الٰی علوم سے اللہ کے معرفتی علوم سے اللہ کے کمحا کو معرفت حاصل کرنے والی ہاں جی مختلف فلسفے کی روشنی میں حکمت کی روشنی میں عقائد کی روشنی میں قرآن کی روشنی میں ہاں جی آیات الہی میں غور و فکر کرنے کی صورتوں میں مختلف صورتوں میں وہ حصی جس کو اللہ تعالیٰ کے کما حق و معرفت ہو چکا ہو اسے ربانی کہا جاتا الموسو الملب چھٹا المعلم جو الم الناس بگار علم قلع کے وارہا ہماتے ہیں چھٹّا مانا جو ہے ربانی اس عالم اور معلم کو کہا جاتا ہے عالم خود جانے والا معلم دوسروں کو سکھانے والا تعلیم دینے والا اس عالم اور معلم کو اس جاننے والے اور دوسروں کو علم دینے والے حصے کو عالم ربانی کہا جاتا ہے جو کہ الزیع یق الناث جو لوگوں کو علم غذا کی طرح کھانا جس طرح کھلاتے ہیں چھوٹے بچے کو اس طرح ان کو علم جو ہے تھوڑا تھوڑا کر کے سکھاتے ہیں بھی سغار العلم ابتدائی علم وہ عالم دین جو بچوں کو کھانے کی طرح ہاں جی ابتدائی تعلیم سکھاتے ہیں قبل کے وارحہ ان بچوں کے بڑا ہونے سے پہلے ان کی بچپن میں ابتدائی عمر میں ان کو تعلیم دینے والے عالم کو عالم المعلم عالم ربانی کہا یہاں فرماتے ہیں غیا اردو کمان کے غذا یا غز و کھلانا غذا دینا خوراک دینا رسد باں پہنچانا القاموس جدید میں کہا تو اس تعریف کے لحاظ سے وہ عالم اور معلم ہو جاننے والا تعلیم دینے والا جو چھوٹے بچوں کو ان کے بڑا ہونے سے پہلے انہیں اللہ رسول کی معرفت کرانے والے اللہ کے دین کے معرفت کرانے والے شاخ کو ربانی کہا جاتا ہے ربانی تو اسی لحاظ سے عالم ربانی یعنی وہ عالم و معلم اور جاننے والا اور دوسروں کو تعلیم دینے والا جو لوگوں کو اعلیٰ تعلیم دلوانے سے پہلے ابتدائی تعلیم سکھانے والا دینے والا کیونکہ بچوں کو اور لوگوں کو ابتدائی تعلیم بالکل اسی طرح ہے جس طرح والدین چھوٹے بچوں کو ابتدا میں کھانا کھلانا خلا سکھاتے ہیں تو کیا ہوتے کچھ منہ میں جاتے ہیں کچھ گر جاتے ہیں کچھ منہ سے باہر کبھی پھینک دیتے ہیں کبھی ترتیب سے کھاتے ہیں تو بالکل اسی طرح جو ہے انسانوں کی ابتدائی اور بنیادی تعلیم بچوں کو غذا دینے اور کھلانے کے بالکل مانن ہے بالکل اس طرح اور یہ بات وہی عالم اور معلم ہستی طرح کرتے جانتے ہیں جو بچوں کی تعلیم اور تربیت پر معمول ہے تو یہ اسے عالم ربانی کا عالم ربانی کے ساتواں معنی العالم الراس علم و دین وہ عالم جس کو علم اور دینی تعلیمات میں مکمل رسوخ حاصل ہے تو آج کے درس میں یہی پرتھا کر لیتا ہوں کل آگے انشاءاللہ اس بقیہ ایسے کو کمپلیٹ